باقی دوسرا درجہ جو نچلا ہے کو لاتی اللہ اور رسول اکار اطاط اس کے رسول کی کرنی ہی کرنی ہے فائن تبلا اور اگر اس اطاعت سے بھی موڑے فائن اللہ اللہ یا ملک آخری تو اللہ کو ایسے کافر تو پسند نہیں ہے کیونکہ پھر اطاعت رسول کا انکار تو کفر ہو گیا یہاں وہ پہلا حصہ جو ہے نصف اول کا سلس اول یعنی نصف اول جو ہے سورہ مبارکہ کا بل ارج کیا تھا کہ اس میں پہلی آیات بتیس ہے جنرل ہیں تبھیلی تب ہی ہیں دین کے بڑے جو گہرے اصول ہیں وہ ہیں دعائیں تلقیم کی گئی ہیں محکمات اور متشابہات کا فرق واضح کیا گیا ہے لیکن اب دوسرے حصے میں سارا خطاب جو ہے وہ براہ راست عیسائیوں سے ہے اور انہیں بتانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو تم نے معمود بنا لیا یا تو تشویش کی شکل دے دی ٹرینٹی یا گاڈ انکارنیٹ بنا دیا تشریسیں بھی دو طرح کی رہی ہیں اللہ بھی اور مریم بھی اور عیسیٰ بھی اور دوسری تشریف جو ہے جو اب دنیا میں عام ہے وہ ہے اللہ اور روح القدس اور حضرت عیسیٰ تو یہ جو تشویسیں تم نے ایجاد کر لی کہ کوئی بنیاد نہیں ہے یہ تمہاری کج روی ہے تم نے غلط شکل اختیار کی ہے عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑگزیدہ پیغمبر تھے ہاں ان کی ولادت موجودانہ طریقے پر ہوئی ہے لیکن اگر ان کی ولادت موجودانہ طریقے پر ہوئی ہے تو ان سے متصر قبل کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی موجزانہ ہوئی ہے وہ بھی کوئی کم موجزانہ نہیں تھا تو موجز... اور پھر آدم کی جو ولادت ہوئی ہے آدم کو جو پیدا کیا اللہ نے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا تو یہی بات اگر دلیل ہو جائے الوہیت کی تو یہ تو پھر آدم کو بھی اللہ مانو اور, اور یحییٰ کو بھی عل مانو تو ساری بحث اس پر ہو رہی ہے اِنَّ اللہ یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور لوہ کو اور اعل ابراہیم کو اور عال عمران کو تمام جہان والوں پر تمام جہانوں پر تمام جہان والوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا بھی استفا ہوا ہے اس میں کچھ ان لوگوں کے لیے دلیل بلتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو تخلیقِ آدم ہے اس میں پہلے کچھ پیشیز وجود میں آئی تھی اور اس سپیشیز پیشیز اس نو کے ایک فرد کو اللہ نے چن کر اس میں پھر اپنی روح پھونکی ہے تو وہ آدم بن گئے تو وہ بھی سلیکٹڈ تھے استعفا کے مانی ہوتا ہے کسی میں سے چن لینا بہرحال ایک عام معنی بھی ہو جاتے ہیں پسند کر لینے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں ان اللہ استفا آدم اب الوہن اپنے روح کو پسند کیا آل ابراہیم ابراہیم کے گھر کو ان کے خاندان کو وہ اعلی عمران عمران جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں دو عظیم شخصیتوں کے نام ہیں ایک تو حضرت کے والد کا نام بھی عمران تھا اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا حضرت عیسیٰ کے نانا عمران ہوئے اور حضرت موسا کے والد عمران تھے یہاں پہ غالباً حضرت موسا کے والد براد ہے لیکن چونکہ آگے سارا معاملہ حضرت مریم کا آ رہا ہے تو شاید عین ممکن ہے کہ یہاں پر اشارہ ان کے نانا کی طرف ہو بعض ہوتا بعض اور یہ سب جو ہے ایک دوسرے کی نسل سے ہیں ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں نوع حضرت اعظم کی اولاد سے ہیں ابراہیم حضرت نوع کی اولاد سے ہیں پھر ان کے پورا خاندان بنی اسماعیل بڑی اسلاحیل ان کی اولاد میں سے ہیں و اللہ سمیعم اللہ سمیع اور علیم ہے اس قالت عمرات عمران عرب انی نظر تو لکمافی بتنی محرف قبل بننی اب یہ جو عمران کی بیوی ہیں یعنی حضرت مریم کی والدہ یہ بہت نیک عورت تھی بہت ہی متقی نیک ذاہد ان کو حمل ہوا تو انہوں نے پروردگار سے ایک منت مانی نظر پانی رب انی نظر تو لک معافی بتنی جو میرے پیٹ میں جو بھی بچہ اہدا تو پیدا فرما رہا ہے میں تیری ہی نظر کرتی ہوں یعنی دنیاوی کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر نہیں ہم ڈالیں گے اور ہیل کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے تورات کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے ہم اپنا بھی کوئی بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے اس توقع میں کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا محر کے مطلب ہے اسے آزاد کر دیں گے تحریر آزاد کر دیں خرص سے کہ کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی اسے ہم خالص کر دیں گے تیرے دین کی خدمت کے لیے اور ہیکل کی خدمت کے لیے فتح تو اے اللہ میری اس نظر کو تم قبول فرما لے شرف قبول اطا فرما ان نہ کہ علیم یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے فلما مزاحت رب انزا تو ان اب جب وز حمل ہوا تو پھر اس نے کہا اے اللہ یہ تو میں ایک بیٹی جن گئی ہوں یعنی میری تو یہاں بیٹی ہو گئی ہے میں تو بیج کے بیٹا آئے گا تو اس کو, اس کو جو ہے میں وقف کر دوں گی اس وقت تک حیکل کے خادموں میں کسی خاتون کو لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا ولہ عالماٹ اللہ فرمار ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جانتا تھا کہ کیا اس نے جنا ہے اسے کیا پتا کیسی بیٹی جنی ہے وہ لہ سکر کل اور کہاں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا اس کا دونوں معنی کیے گئے ایک تو ایسا کہ یہ گویا کہ قول مانا جائے حضرت مریم کی والدہ کا کہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا اب لڑکا ہوتا تو میں اسے خدمت کے لیے دیتی یہ تو لڑکی ہو گئی اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مانا جائے ولہ عالم و بیمار کروں کل کوئی بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی بیٹی تمہیں دی ہے وہی سمے تو ہا اور وہی اب ان کا کلام شروع ہوا ان کی والدہ ہابریم کی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے وہ امی وعیز وہا بے اور اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں وہ اور جو بھی اس کی اولاد ہو نسل ہو اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں میں نے شیطان الرجیم مردود شیطان کے حملے سے کہ اللہ ان کو مریم کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تو بہت ہی اپنی حفاظت میں رکھی ہو شیتان سے بچائی ہو فتحبل ہا الحسن تو قبول فرما لیا انہیں یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ قبول حسن شرف قبول عطا فرمایا بڑی ہی خوبصورت انداز میں وہ امبطا نبات الحسن اور ان کی پرورش کی بہت ہی عمدہ طریقے پر بہت اعلی طریقے پر وہ کف اور ان کو کفالت میں دے دیا تربیت میں دے دیا حضرت ذکریہ کے یہ حضرت ذکریہ جو ہیں یہ خالو تھے حضرت مریم کے حضرت مریم کے خالو تو ہم ان کی تحویر میں اور وہ اس وقت کے چیف کاہن تھے چیف پریسٹ دیمپل دی ہےکل سلیمانی کے وہی نبی بھی تھے اور وہی وہاں کے سب سے بڑے جو ہیں جو آج کل ہم سمجھتے مجاویر وغیرہ تو وہ مقام ان کا کاہنوں کا ہوتا تھا وہ کسف الحا زیہ کلاما دخلا نیہ زکری جب کبھی بھی ان کے پاس جاتے تھے محراب میں وجدہ اندہ رارستہ وہ دیکھتے تھے محراب حجروں کی شکل کے اندر جو جیسے بنے ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ تو ایسے ایک ہجرا ان کو دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے لیے ددر کی گئی ہے اور ان کو قبول کر لیا گیا ہے تو اب ان کے لیے یہاں پر یہ ہجرا ہے اس میں وہ رہتی ہیں لیکن جب بھی وہ حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے ان کے پاس کھانا میوے رکھے ہیں بغیر موسم کے اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں سے مراد معدمی کھانا نہیں ہے بلکہ علم و حکمت کہ جب حضرت ذکری ان سے بات کرتے تھے تو یہ کہ انہیں حیران رہ جاتے تھے اس لڑکی کو یہ اس قدر حکمت کہاں سے مل گئی اتنی معرفت کہاں اس کو حاصل ہوئی کالا یا مریم ان کے حضا وہ پوچھتے اے مریم یہ تمہیں کہاں سے چیزیں ملتی ہیں یہ کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں یا یہ علم و حکمت کی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوتی ہیں قالت ہوا بن عند اللہ تو وہ کہتی تھی سب اللہ کی طرف سے ہے, اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے ان لا کوشا بغیر حساب یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حساب عطا کرتا ہے یہ بالکل اس طرح سے دیر اینڈ ڈن جب یہ مشاہدہ ہوا حضرت بکریا کو تو انہوں نے بھی ایک دعا کی اپنے پرمردگار سے ہنالیا ربا کالا رب حل کا ضروری با اللہ مجھے بھی بڑی کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر دے بہت بوڑھے ہو چکے تھے ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی بہت بڑھی ہو چکی تھی ضریفہ تھی اور ساری عمر بانجھ رہی تھی لاولت تھے یہ ساری تفصیل پر سورہ مریم کے اندر مزید کھل کر آئے گی اس لیے کہ یہی مضامین وہاں بیان ہوئے تھے مکی دور میں جب کہ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمان گئے تھے تو وہاں جا کر سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ ابی جعفر نے پڑھ کر سنائی تھی. اس مناسبت سے یہ مضامین آپ کو سورہ مریم میں بھی ملیں گے ساری عمر بوڑھے رہے اور, اور بے اولاد رہے لیکن اب وہ ایک دبی ہوئی خواہش چنگاری وہ بھڑک اٹھی اہلہ اس بچی کو تو یہ کچھ دے سکتا ہے تو تیری قدرت نے مجھے بھی ضروری طیبہ پاکیزہ اولاد یہ فرما پاکیزہ اولاد تافر با ان دعا کا سننے والا ہے فنادت الملائے کا تو تو فرشتوں نے انہیں پکارا پکار کر کہا لدا کی وہ قائم الف المحراب اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی مہراب میں ان کا بھی حجرا تھا اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے ذکری یا مسبد کم بے من اللہ جو تصدیق کرے گا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا علی حضرت عئی سا کل متمن ہوں یہ بعد بات میں باتیں آئیں گی و سیدن اور سردار ہوگا وہ حصور اور تجرد کی زندگی گزارے گا وہ نبی الحین اور نبی ہوگا صالحین میں سے یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آخری کا لفظ جو حضرت یاحیہ کے لیے آیا ہے وہ نبی ہے نبی منصوب کالا رب الکنلی غلام ابھی خود دعا کر رہے تھے لیکن غالباً اس کی بڑی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے ری ایشورنس. کہا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا وقت بلغیل کے برو جبکہ میں انتہائی برا ہو چکا ہوں وہ ہمراخر اور میری بیوی جو ہے باندھ رہی ہے کال قدا لکواہ یا فل یشاہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرتا ہے اسی طرح یا فرشتوں نے جواب دیا جو چاہتا ہے کرتا ہے اسے اسباب کی احتیاج نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہیں اللہ اسباب کا محتاج نہیں قال رب امبی جان لیا آیا انہوں نے ارض کیا پروردگار دگار میرے لیے کوئی نشانی مکر کر دے مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے اور واقعی یہ کلام جو میں سن رہا ہوں تیری طرف سے ہے قال اللہ کال آئے تو یا من اللہ رمضان اللہ نے فرمایا کہ اب نشانی یہ ہے تمہارے لیے کہ اب تین دن تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے نائک یعنی قوت گویائی سلم ہو گئی ان کی اب وہ بول نہیں سکتے تھے تین دن تک وسپرب کا کثیرن اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ وہ سب دل اور تصویر کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی وہ اس کا ملک یا مریم ان اللہ استفاق ہے اب دیکھیے یہ حضرت ذکریہ اور حضرت یاحیہ کا قصہ آ گیا کہ بانج بوڑھی عورت کے بٹن سے شدید ضعیفی کی عمر میں حضرت ذکریہ کو اللہ نے یاحیہ جشن بیٹا دے دیا تو کیا یہ عام قانون کے مطابق ہے یہ بھی تو موجودہ تھا اسی طریقے سے اس سے ذرا بڑھ کر ایک موجودہ ہے کہ جو حضرت مسیح ہے کہ وہاں باپ کا معاملہ نہیں ہے فرمایا باسکانت الملائ کا تو یا مریم اور یاد کرو جب کہا فرشتوں نے اے مریم انتفا کے متحر کے مصطفیٰ کے لمین یقین اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی خواتین پر یا مریم اکنوتی اب اے مریم اب اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو رہوی اور سجا کیا کرو ورکی مارتا اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتی رہا کرو نماز با جماعت کے نشر کو جایا کرو لالبائی غیب نیل اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں وہ مات آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے یا مریم جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہوگا کہ جو مریم کا کفیل ہوگا کس کی تربیت میں ایک زیر نگرانی یعنی اور بھی وہاں پریس تھے کاہن اور بھی تھے ان سب میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے میری تحویل میں ہو میں تربیت کروں جسے جس اللہ کے نام پر جس طرح وقف کر دیا گیا ہے لیکن یہ کہ جب وہ اس طریقے سے اپنے قلم پھینک کر کو جیسے ہوتا ہے کوئی ذائقہ نکالنا یا کسی طرح کا معاملہ تو طے کر رہے تھے اس میں اللہ نے حضرت زکلیہ کا نام نکال دیا تھا تو اے نبی اس وقت تو تو آپ تو وہاں نہیں تھے وہ ماں کن تل اجتمون اور نہ آپ اس وقت تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس کالت ملائے مریم وشر من اب یاد کرو جب کہا فرشتوں نے مریم سے کہ یقینا اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک ایسی ہستی کی جو خاص کلمہ ہوگا اس کی جانب سے اسمہ المسیح اور عیسب مریم اس کا نام ہوگا المسیح عیسا مریم کا بیٹا وزی ہن فن دنیا و الآخرہ باعزت ہوگا برتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وبد المقربین اور بہت ہی اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا بہت مقرب و یوکل مناسب الماہد کہنا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی کہیس برس کے بعد آتی ہے اور حضرت مسیح اٹھا لیے گئے نفل سما بھی ہوا ہے تینتیس برس کی عمر میں گویا کہ اس آیت کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا ہے اور اس سے اندازہ کر لیجیے اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی پوری عمر کو پہنچ کر تو سب ہی بولتے ہیں اس کا اشارہ کیوں کیا گیا یار اس لیے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ واپس آئیں گے دنیا میں دوبارہ اتریں گے پھر ان کی وہ عمر بھی ہوگی پھر وہ شادی بھی کریں گے ان کی اولاد بھی ہوگی اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالی یہ دداب خلافت علامہ نبوت کو پوری دنیا میں قائم کرے گا بھائی کہ گفتگو کرے گا لوگوں سے تمہاری گود میں بھی پگھوڑے میں بھی اور بڑی پوری عمر کا ہو کر بھی وہ بین اور یقیناً وہ بھی بہت ہی ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا کالک رب القن والا نون حضرت مریم سلام ال نے بھی وہی جو ہے بات واضح کی اہل میرے اولاد کیسے ہو جائے گی بلم یم مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا کالا یخلائے اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا جو چاہتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے عام ولادت انسانوں کی اسی طرح ہوتی ہے باپ کا بھی حصہ ہے ماں کا بھی حصہ ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی شے کی ضرورت نہیں ہے وہ محتاج نہیں ہے ان اسباب اور وسائل اور ذرائع کا اور جو چاہے کرتا ہے کال قزا لہ یقل و مایشہ اضا قدا امر فعنما یقول الرحکن ف یقون وہ تو جب کسی شے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے وہی والمح الک کتاب اول حکمہ اور وہ اللہ تعالی اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی وہ تورات اور تورات بھی اور انجیل بھی وہ رسول بنی اسرائیل اور وہ رسول بن کر آئیں گے اسرائیل کی طرف اب یہ جو دو کنٹمپریریز ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں نبیم من صالحیم پر آ کر بات ختم ہو گئی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسولن ادا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آئیں گے حضرت یحییٰ صرف نبی تھے اسی لیے وہ قتل بھی کر دیے گئے حضرت عیسیٰ رسول تھے رسول قتل نہیں ہو سکتے اسی لیے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا یہ بہت اہم مضمون ہے کہ جو یہاں بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے ان کے بعد موجرات کا تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ میں پڑھیں گے بارک اللہ علی کم فی قرآن العظیم و نفاانی می کم بلایات ہٹیں